پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے جب کہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں اموات غیر وما وہ مردے ہیں زندہ نہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ایلا فالذين لا يؤمنون بالآخرة قنوبهم منكرة وهم مستكبرون تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے چناچے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک و تکبر کرنے والوں کو قطن نہیں پسند نہیں کرتا وَإذا قیل لهم اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے کس سے کہانیاں ہیں تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم فآتا اللہ بنيانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم فخر عليهم السقف من فوقهم من حيث لا تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اور اس کے مطابق وہ قیامت والے دن جزا اور سزا دے گا نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو اس کی بدی کی سزا پھر اس آیت میں مزید وضاحت ہے یعنی صفت کمال خالقیت کی نفی کے ساتھ صفت نقصان یعنی کمی مخلوق ہونے کا اس بات بخلاف آیت من کہ کیونکہ؟, کیونکہ اس میں صرف صفت کمال کی نفی کی گئی ہے بہوالِ فتح القدیر پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں مزید وضاحت ہے یعنی صفت کمال خالقیت کی نفی کے ساتھ صفت نقصان یعنی کمی مخلوق ہونے کا اس بات بخلاف آیت بخلاف آیت افام یخلق و کم الخلوق کے کیونکہ اس میں صرف صفت کمال کی نفی کی گئی ہے بہالِ فتح القدیر پھر اس آیت میں مردہ سے مراد فوج شدہ صالح و غیر صالح لوگ ہیں جن کی یہ مشرک لوگ عبادت کرتے تھے کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا انہیں شعور نہیں جمادات کے بجائے ذی عقل جانداروں انسانوں اور جنوں خواہ صالح ہوں یا غیر صالح ہی پر صادق آ سکتا ہے ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہیں اس سے قبر پرستوں کا بھی دو طرح سے واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہیں اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے پھر پھر ان سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے پھر یعنی ایک الہ کا ماننا منکرین اور مشرقین کے لیے بہت مشکل ہے وہ کہتے ہیں اجعل الہا سورہ سات نمبر پانچ اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے دوسرے مقام پر فرمایا وَإذا ذكر الله آیت پینتالیس جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں پھر استقبار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر کم کمتر سمجھنا کبر کی یہی تعریف حدیث میں بیان ہوئی ہے بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر 91 یہ کبر و غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے حدیث میں ہے کہ لا يدخل من مثقال بحال صحیح مسلم حدیث نمبر 91 وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا پھر یعنی اعراض اور استہزاء کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مکذبین جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں اتارا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو پڑھ کر سناتا ہے وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے سن کر بیان کرتا ہے پھر یعنی ان کی زبانوں سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے نکلوائی تاکہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں جس طرح کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے بہوالے سنن ابی داود حدیث نمبر چار پھر اکثر مفصرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے جس نے آسمان پر چڑھنے کے لیے ایک بلند عمارت تعمیر کی جس پر چڑھ کر مکر کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عمارت کو گرا دیا بعض مفسرین کے خیال میں یہ ایک تمثیل ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والوں کی اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی کے مکان کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے اور اس سے مقصود ان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکزیب پر اصرار کیا جن قوموں نے پیغمبروں کی تقسیب پر اصرار کیا اور بلاخر عذاب الٰہی میں گرفتار ہو کر اپنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے مثلا قوم عاد قوم لوت وغیرہ پھر جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا فلحئی تہسیب سورہ حشر آیت نمبر دو پس اللہ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں اوتوا العلم ان اليوم پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا بے شک آج کا دن کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے فدخلوا أبواب چناچے تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہو گے سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا وکیل للذین اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنا وَلَدَارُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ <الْمُتَّقِين> اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں خیر ہی خیر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور دار آخرت تو یقیناً بہترین ہے اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں ہمیشہ کے باغات ہیں وہ ان میں داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہیں وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو چاہیں گے اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے اب چلتے ہیں نایات کی تفسیر کے طرف یعنی یہ تو وہ عذاب تھے جو دنیا میں ان پر آئے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ذلیل اور رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھہرا رکھے تھے اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لڑتے جھگڑتے تھے پھر یعنی جن کو دین کا علم تھا اور دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے پھر یہ مشرق ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جب فرشت ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلاح کی بات ڈالتے ہیں یعنی سما اوتاط اور آجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے جس طرح میدان حشر میں اللہ کے رو برو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے مشرقین سورہ انام آیت نمبر 23 اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے دوسرے مقام پر فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 پھر فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں یعنی تم جھوٹ بولتے ہو تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے تمہارے اس انکار سے اب کیا بنے گا پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم و روح میں بعد کے باوجود ان میں ایک گو تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے جسم و روح میں بودھ کے باوجود ان میں ایک گنہ تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين طيبين سلام عليكم الجنة بما كنتم تعملون جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے اَل وہ کافر أن یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے اسی طرح کیا تھا اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ <يَسْتَحْزِئُونَ> پھر انہوں نے جو کیا تھا اس کے برے نتائج انہیں پہنچے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور مشرق لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ہی اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھہراتے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف ان آیات میں ظالم مشرقوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے پھر سورہ آراف کی آیت نمبر تریالیس کے تحت یہ حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ تو ان میں دراصل کوئی منافعات نہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے عمالِ صالحہ ضروری ہیں یعنی عملِ صالح اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے اس لیے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی اس لیے حدیث مذکور کا مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور عمل کی اہمیت بھی اپنی جگہ برقرار ہے اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے ان اللہ بحالۂ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چونسٹھ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور معنوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے پھر یعنی کیا یہ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے یا رب کا حکم مطلب عذاب یا قیامت آ جائے پھر یعنی اس طرح سرکشی اور معصیت اس طرح سرکشی اور معصیت ان سے پہلے لوگوں نے بھی اختیار کیے رکھی جس پر وہ غضب الٰہی کے مستحق بنے پھر اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ان پر حجت تمام کر دی پھر یعنی رسولوں کی مخالفت اور ان کی تکزیب کر کے خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا پھر یعنی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا تو یہ استحضاء کے طور پر کہتے کہ جا اپنے اللہ سے کہہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دیں چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے ایک وہم اور مغالطے کا اضالہ فرمایا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی رضا کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا ازالہ رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے کہہ کر فرمایا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے بڑی سختی سے روکا ہے اسی لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا اور کتابیں نازل کرتا رہا ہے اور ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک ہی سے بچایا یا شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ شرک کریں کیونکہ اگر اسے یہ پسند ہوتا تو اس کی تردید کے لیے وہ رسول کیوں بھیجتا لیکن اس کے باوجود اگر تم نے رسولوں کی تکذیب کر کے شرک کا رستہ اختیار کیا اور اللہ نے اپنی مشیت تقوینیہ کے تحت قہرن و جبرن تمہیں اس سے نہیں روکا تو یہ تو اس کی اس حکمت وہ مصلحت کا ایک حصہ ہے جس کے تحت اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے کیونکہ اس سے ان کی آزمائش مقصود ہے ہمارے رسول ہمارا پیغام تم تک پہنچا کر یہی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اسے استعمال کرو ہمارے رسول یہی کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا اور تم نے شرک کر کے آزادی کا غلط استعمال کیا جس کی سزا دائمی عذاب ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں كيف كان المكذبين اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغت سے بچو پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی لہذا تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برتناک ہوا اِن تحرص فإن اللہ لا من من اے نبی خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی ہرس کریں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے اسے ہدایت نہیں دیتا اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں واقسم بالله جعد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعد عليه حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون اور وہ اللہ کی پختہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں بلکہ وہ اٹھائے گا یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے تاکہ ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے تھے انما قولنا لشيء اذا جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا غُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْعُوا الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ علم رکھتے اب چلتے ان آیات کی تفصیل کے طرف مذکورہ شبہ کے ازالے کے لیے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجا اور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو لیکن جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی پھر اس میں اللہ فرما رہا ہے اے پیغمبر آپ کی خواہش یقینا یہی ہے کہ سب ہدایت کا راستہ اپنا لیں لیکن قوانین الٰہیہ کے تحت جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو آپ ہدایت کے رستے پر نہیں چلا سکتے یہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گے جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے اسی لیے رسول جب انہیں بعض بعد موت کی بابت کہتا ہے تو اسے جھٹلاتے ہیں اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس یعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں قسمیں بھی بڑی تاکید اور یقین کے ساتھ پھر اسی جہالت اور بے کی وجہ سے رسولوں کی تکزیب و مخالفت و مخالفت کرتے ہوئے دریائے کفر میں ڈوب جاتے ہیں پھر یہ وقوع یا قیامت کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقوع کو اچھی جزا اور اہل کفر و فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا نیز اس دن اہل کفر پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ قیامت کے عدم وقوع پر جو قسمیں کھاتے تھے ان وہ ان میں وہ جھوٹے تھے یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو مگر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اسے زمین و آسمان ڈھانے کے لیے مزدوروں انجینئروں اور مستریوں اور دیگر آلات و وسائل کی ضرورت نہیں اسے تو صرف لفظ کن کہنا ہے اس کے لفظ کن سے پلک جھپکنے میں قیامت برپا ہو جائے گی وما سر نہل آیت نمبر ستتر قیامت کا معاملہ پلک جھبکنے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا پھر ہجرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن اپنے رشتے دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے اس آیت میں ان ہی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے یہ آیت عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو اپنی قوم کی اضاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے ان کی تعداد عورتوں سمیت ایک یا عورتوں سمیت ایک سو یا اس سے زیادہ تھی جن میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں پھر اس سے رضق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے جو مسلمانوں کا مرکز بنا امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں قوموں میں دونوں قولوں میں منافعات نہیں ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ان کا نعم البدل عطا فرما دیا رزق طیب بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمکن عطا فرما دیا پھر کہا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا الله في دنیا یہ وہ ہے جس کا اللہ نے تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا ہے محمد دخر لك في الخرت افضل اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے بہوال ابن کثیر